سلام علیکم ورحباً، اللہ ورحباً، اللہ ورحباً، محمد. السّلام علیکم ورحمۃ الرحمۃ اللہ علیہ و رحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں دانش الخان خارن گرامی بعد شام باب سے سلامت کرتے ہیں ہماری سندہ کتاب میں سے باب نمبر بیالیس بابلی جارہ ہاں جی پیج نمبر تین سو چودہ ہیں درخت نمبر سات ہاں جی جارہ کا درخت نمبر سات عالم مبارکان تک پہنچا رہا اور اس میں بھی اظہار کے مختلف مقامات بین فرما رہے ہیں تو فرما رہے ہیں ولابت دل ہاں جی لازم ہے جو چیز آپ نے اجرت پر لی ہے این مستاجرہ جیسے گھر کو لیا جانور کو لیا کرایے پر ہاں جی تو اسے این مستاجرہ بتاتے ہیں کہتے ہیں تو لازمی ہے ین مستاجرہ کی اجرت دلی ہوئی معین چیز کے لیے تقدیر ہے اسی چیز کے حساب سے اس کے بارے میں جو ہے تاطر یعنی اس کی مقدار یعنی آپ نے اس کو کتنے عرصہ اس گھر کو استعمال کرنا ہے اس کا کتنا کرایہ ہے وہ سب معیار کریں ایک جانور کو اگر آپ نے جو ہے کرایے پر لیا ہے تو اس پر کیا سامان لادنا ہے اٹھوانا ہے کیا یہ آدمی سوار ہونا ہے کتنے آدمی سوار ہونا ہے اور کتنی مسافت اس کو لے کے چلنا ہے اس طرح تقدیس مرادی اس کی مکمل جو ہے مقدار کا تعین ہونے مساجرہ میں تقدیر مقدار معین کرنا ضروری ہے اور وہ مقدار ام زبان کیا ہو یا وقت کے لحاظ سے معین کریں جیسے کا استجار داری جیسے گھر کو اجرت پر دیتے وقت ہجرت کو دے رہے ہیں سنتن خزاں اتنی سال کے بول کے ایک سال کے لیے دو سال کے لیے تین سال کے لیے وہ معین کرے یا کتنے مہینے کے لیے معین کرے اس میں زمان کے لیے ایسے معین کرنا پڑے گا گھر کو کتنے عرصے کے لیے اجرت پر دے دیں اور اگر کوئی جانور کو اجرت پر لے سامان اٹھانے کے لیے تو پھر ماں بھی مکان یا جگہ کو معین کریں یعنی جی کلومیٹر میں یا جگہ کا نام لے لیں ماں بھی مکان جیسے کا استجار دعوت یعنی جیسے جانور کو اجرت پر لینا علامہ حضین کزا فلاں جگہ تک لے جانے کے لیے کرائے اجرت پر اب وہ کس مقصد کے لیے لے رکو بھی یہ بھی بتانا ہے کہاں تک لے جانا ہے مسنگ میں ہر جگہ پہ آج ریلوے اسٹیشن ہے تو ریلوے اسٹیشن تک لے جانا ہے تو جگہ مشخص ہو جائے گا تو جگہ بیان کریں اب وہ اس پر سوار ہونے سامان لاتا ہے وہ بھی بیان کریں لے رکو بھی آپ جانور کا بھی جگہ پر لے رہے ہیں تو سواری کے لے رہے ہیں سوار میں اب الحمل یا بوجھ کے لے جا رہے ہیں اور یہ سب معین ہونا ضروری ہے وہ یا تاج اب اتعدی جب ادھر جو ہے جانور کو اجرت کر لیا ہے اور اس کی جو ہے مقدار جو ہے جب معین کر رہا ہوتا ہے تو ہاں جی سامان اٹھوانا ہے بندر کو سوار ہونا ہے یہ سب چیزیں جب مقدار تعدیر بیان کر رہے ہیں اسی مقدار تو محتاج تعدیر میں اسی مقدار بیان کرنے میں اعلیٰ بیان راخیب یہاں تک جو ہے کون سوار ہونا ہے وہ بھی بیان کریں ہاں جی بیان راکھی کون سوار ہونے ہے وہ بیان کریں بل الا رویت ہی بلکہ اس جانور کا جو مالک ہے وہ اس سوار کو دیکھ لیں بلکہ اس کو دیکھنا چاہیے تاکہ وہی ایک بہت زیادہ ہوئی ہاں کچھ لوگ جو ہے سو کلو کا ہے سو کے جی کا ہے کچھ لوگ تو پچاس کے جی کا ساٹھ کے جی کا نارمل آدمی ہیں اسی حساب سے وہ دیکھیں گے اپنے جانور کو اپنے سواری کو کہاں تک برداشت کرنے والی چیز سے نہیں کرنے والی چیز سے نفرماز کہ راکب سا کون سے کون سواروں نے وہ بیان کریں بلکہ اس سوار کو دیکھیں اول حملے اور جو سامان اٹھوانے کے لیے اگر جانور کو جو ہے کرائے پر لیا ہے تو اللہ تعین الوجن وزن معین کریں کہ نہ کیلو اسے اٹھوانا ہے اول کیلے یا پیمانے میں بتا دینا ہے کہ نہ پیمانہ اٹھوانا ہے بل اللہ تعین جنس بلکہ کون سی جنس جنس اس پر لاد کے لے جانا ہے میں چاول گندم جو ہاں یا مثلا کوئی ساخت چیز جیسے لوہاغ نمک اس طرح کیونکہ لیانل اجناس کیونکہ اجناس جو ہے جن سے سامان جو ہے وہ تطفاوت وہ فرق ہوتے مختلف ہوتے ہاں جس تفاوت فرق ہوتے پھر زرل الحمل اٹھانے کے میں تکلیف ہونے میں ہاں جس اس جانور کو نقصان پہنچنے میں اس کو تکلیف پہنچانے میں ماتابل وزن وزن برابر ہونے کے باوجود آپ نے بولا میں نے چالیس کلو اٹھوانا ہے ہاں جی جانور کو چالیس اٹھوا لیکن اگر وہ بھائی چالیس کلو کپاس اٹھوانا ہے وہ زیادہ وزن ہے تکلیف آرام دہ ہوگا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا یا چاول گندم جو وغیرہ بولیں وہ بھی اتنا مسئلہ نہیں لیکن جو ہے چالیس کلو نمک اٹھوانا ہے چالیس کلو لوہا اٹھوانا ہے تو اسی سے میں یقیناً جو ہے وزن تو وہی ہے لیکن جانور کو تکلیف دیتی ہے اس کے جسم کو نقصان پہنچاتے اس فرماتے ہیں جینس بھی بتائیں کیا وزن بھی بتائیں کتنے کلو اٹھوانا ہے کتنے پیمانہ اٹھوانا ہے اور جنس بھی بتائیں کیا چیز اٹھوانا ہے تاکہ جو ہے کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہیں طرفین کے لئے اور بعد میں جھگڑے کا سبب نہ بنے امل عین المستاجہ رتو عمل جو چیز اجرت پر لیا ہے اگر گھر اجرت پر لیا ہے کوئی جانور اجرت پر لیا ہے کوئی گاڑی اجرت اور کرائے پر لیا ہے اس کے بارے میں ذمہ داری اس کی دیکھ بھال کے حوالے سے ذمہ داری ہمار این المشاظرہ جو چد و جرت پڑ لیا ہے اس کے حوالے سے اس ذمہ داری کے حوالے سے بفیح کے حوالے اس کی تکلیفات یعنی اس سے اس کی دیکھ بھال حفاظت کے حوالے سے حفیح یا اس وہ ہے اس کی بات تکلیفات اس, اس, اس کو جیسے جانور ہے تو اس کو پانی دینے کی ضرورت ہے گاس کھلانے کی ضرورت ہے کسی محفوظ جگہ پہ رکھنے کی ضرورت ہے تو اس سے اس سے ہیں وائف اس کی حفاظت کے حوالے سے ہاں جی محفوظ جگہ پر رکھیں ان چیزوں کے حوالے سے کون سی چیز ذمہ داری ماں کا نل کون سی چیز جو ہے مغری کرایے پر دینے والے اس جانور کے مالک کے ذمہ ہیں ہماں کا نل المختری اور کون سی چیز کرائے پر لینے والا مقتری کرایے پر لینے والے کے ذمہ ہیں یہ جو ہے معین کرے گا یونات بالعرفی یہ عورب سے مربوط ہے ہر علاقے کے رسم و رسومات و رسم عادت سے مربوط ہے اور اس سے مربوط ہے اس علاقے کے پھر ائی بلدتن ہیں کسی بھی شہر میں اقلیت نیا دیہات میں او نہیت نیا اس کے اطراف و مضافات میں بھی ملازات دونوں کی رضامند ہے کیونکہ جو ہے مختلف بعض جگہوں پر جو ہے خود و مالک کی ذمہ ہوتے ہیں بعض جگہوں پر کرائے پر لے جانے والے کی ذمہ ہوتی ہیں لہٰذا کون سی چیز جو ہے کرائے پر دینے والے کی ذمے کون سی کرایے پر لینے والے کی ذمے ہیں یہ عرف کی مطابق تعین ہوگا اور دونوں کی رضامندی کی مطابق ابھی رضامندی عرف کی مطابق, مطابق نہیں ہے لیکن دونوں کی رضامندی سے ہو تو بھی صحیح ہے آگے فرماتے ہیں اجارے کی بل اجازت علین اجارے کی دو قسمیں ہیں ہاں جی بلعین ایک کو اجارہ بلعین کہتے ہیں دوسرا کو وہ فض ذمہ دوسرے کو اجارہ فیس ذمہ کہتے ہیں ہاں جی اجارہ بلعین جمعرات یہ ہے آپ ایک دو نائی سے ساری ایک کپڑا سلانے والی ہاں جی درزی سے کہیں آپ میرا یہ کپڑا سلا کے دے دیں میری یہ دو تین کپڑا سلا کے دے دیں یہ ایک جوڑا سلا دیں کپڑا لا کے دے دیں اس کو اجارہ بلعین کہتے ہیں دوسرا فیس ذمہ جمراد یہ ہے آپ نے جو ہے ہاں جی ہمارے گھر میں ہمارے لیے جو ہے ایک گندہ کپڑا سلانا ہے ایک دن کپڑا سلانا ہے ایک ہفتہ کپڑا سلانا ہے اس طرح کہنے کو اجارہ بل کہا جاتا ہے تو وال اجارہ بل این اجارہ بلعین و فی ذمہ اجارہ فی ذمہ تو آپ تشریح کریں فائن خود اگر اجارے کو معین کریں بھی زمان وقت کے لحاظ سے معین کریں جیسے کہیں کا کہ خیات یومن درجی سے کہیں آپ ایک دن ہمارے لیے کپڑا سلائے گا تو اس کو کان پھر ذمہ تو اس کو اجارہ فش ذمہ کہتے ہیں تو یہ اجارہ فضمہ ہوگا ہمیں یعنی اس نے ایک دن ان کے لیے کام کرنے کپڑا جتنا ہاں جی جوڑے سے سیے وہ ان کو بھی محل لام اگر معین کرے اس کے کام کرنے کی جگہ کو معین کریں کہ یہ کپڑا سلا کے دے دیں مثلاً تو او کا خیات صوب ان معین جیسے سلانا ایک معین کپڑے کو یہ کپڑا آپ نے سلانے کے دینا ہے تو اس کو بلتے ہیں اجارہ بلعین دکان بلین تو اس کو اجارہ بلعین کہا جاتا ہے وفیہج سرا اس صورت میں یعنی یہ جو کپڑے والی مثال میں دونوں صورت جائز ہے وفحاج یہ کپڑے کی مثال میں جو درجی کو دے رہے ہیں زیادہ فی ذمہ اس میں اجارہ فی ذمہ بھی صحیح ہے یہاں پر وہ بلعین اجارہ بالعین بھی, بھی صحیح تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں اب یہ جوڑا ہمیں سلا کے دے دو تو یہ اجارہ بلعین ہوگا اب ہمارے لیے ان کو اندازہ ہے ایک جوڑا سلانے کے لیے دو گھنٹہ چاہے اب ہمارے لیے دو گھنٹہ کپڑا سلا تو یہ بھی دونوں جو ہے اجارہ بل عین اجارہ سے ذمہ اس درجی کے حوالے سے دونوں صحیح ہو جائے یہ کپڑا سلانے میں ہمارکان بلعین تو فرق ان دونوں میں کیا ہے کہتے ہیں جو اجارہ بلعین ہوگا یہ کپڑا آپ نے مجھے سلا کے دینا ہے یہ بولا تو یہ اجارہ بل این تن پھنسے ہو پھنسا ہو جائے گا آٹومیٹیک آٹومیٹیکلی کینسل ہو جائے گا کب یہ تالاب بل اے نی تھی ہاں طلب ہونے پر اے نی مسترہ جو چیز آپ نے دوسرے کو اجرات پر دیا ہے ایک درجی کو سلانے کے لیے آپ نے کپڑا دے دیا یہ کپڑا سلا کے دے دو وہ کپڑا طلب ہو گیا ہاں جی آپ نے جو ہے آپ نے اس کو پہلے بولا تھا ہمارے کپڑے سلا دینا ہے اس کے بعد لاؤ بولا لے جاتے ہوئے راستے میں جو ہے جو کسی نے پکڑ لیا یا درجے کی دکان پہ, پہ پہنچا تو وہاں اس کو آگ لگ گیا مثلا یا وہاں کسی نے حاصلے کے بال بوتے پر شین کے لے گیا تو وہ طلب ہنسے میں تو اس وافہ ہما تو جو ادارہ بلین ہے وہ پھنسا ہو جاتے ہیں بے طلف العین مساجرہ جس چیز کو اجرت پر کام کرنے کے لیے لیا تھا سینے کے لیے لیا تھا جو کپڑا اس کے طلب ہونے پہ یہ اجارہ خود بخود پھنسا ہو جائے گا وہ کینسل ہو جائے گا وہ ماں کہاں ہے ذمہ لیکن جو اجارہ فی ذمہ ہوگا بھئی آپ نے ایک دن ہمارے لیے کپڑا سلانا ہے بولا تو یہ جو ہے لاتن پھنسے ہو یہ معاملہ پھنسا نہیں ہوگا بے یا ایک کپڑا اس کو دیا تھا آپ یہ سلاؤ تو وہ کپڑا طلب ہو جائیں تو اس کا یہ عقد پھنس نہیں ہوگا بلکہ والا مجر جس نے اس درجے کو اجرت پر لیا ہے کہ مزدور کی حیثیت سے تو بدل ہو اس کو اس کپڑے کا وہ کپڑا جو پہلے جائے تو وہ چھین کی لے گیا کسی نے تو اس کا بدل دینا ہوگا اور اگر اس کے بعد نہیں ہے اور اقالت و اجالت یا اس اجارے کے معاملے کو ہی اقالا کریں دونوں کی طرف مندی سے کینسل کریں کب لم یا دن اگر بدل اگر وہ ہاں جی کپڑے کا مالک جو ہے اس کا بدل دینے پہ قدرت نہ رکھتا ہو تو دونوں کی مشورے سے تو اس معاملے کو کینسل کریں اکماعتیں و تجر جائے سے اجارت العراضی زمینوں کو اجرت پر دینا لی زراعتیں یعنی زراعت کے لیے کاشتکاری کے لیے. کاش کاشت کے لیے اس میں فصل بولنے کے لیے زمین کو اجارے پر دے سکتے ہیں اول غرض یا درخت لگانے کے لیے بھی زمین کو اجارے پر دے سکتے ہیں اویل عمارتیں یا اس پر کوئی بلڈنگ بنانے کے لیے بھی اجارے پر دے سکتے ہیں کچھ مدت کے لیے ہاں جی اما بعد ام اب بات مدت المائنہ تو وہ مدت معائنہ نے ضروری ہے تو جب ختم ہو جائے منقضی ہو جائے ختم ہو جائے پورا جو مدت معینہ ہوا تھا آپ نے اس پر اپنی عمارت کھڑا کرنا دس سال کے لیے آپ نے یہاں عمارت کھڑا کر کے بیٹھو بیس سال کے لیے بیٹھو دس سال کے لیے آپ میرے کھیت میں دروخت لگاؤ ہاں جی تین سال کے لیے پانچ سال کے لیے اس میں فصل کاشت کرو تو یہ مدت ختم ہونے کے بعد ہاں جی بعد انقدال مدت المعین معین مدت ختم ہونے کے بعد فیاض جائش لمجری ہاں جی اس اجرت پر دینے والے ہاں جی اس زمین کے مالک کے لیے جائش تقریب ہوا اس نے وہاں پر کوئی درخت لگایا ہے تو درخت کو وہاں سے کاٹ سکتے ہیں کوئی عمارت بنائے تو اس کو خراب کر سکتے ہیں لیکن کیسے ماں قابو قبول جو درخت لگائے ہوئے اس کو کار نیم میں اس میں جو نقصان آئے گا وہ وہ وہ قبول کرنے کے بعد جو جو اس کو تو کاٹیں گے درختوں کو تو اس کے بعد جو ہسارا آئے گا غرامت آئے گا وہ خود اپنی جیب سے برداشت کرنے کی وہ ہانجیں قبول کرنے کے ساتھ اس کے لیے جائش ہے اس کے کھیت میں جو کچھ اس نے بویا ہے اس کو خراب کریں ما قبول غرامت یہ لیکن جو ہے اس پہ جو ہسارا آئے گا تو اس کے جو درختوں کو ہاں جی وہاں سے کاٹیں گے تو درخت لگانے والے کو نقصان ہوگا تو اس نقصان کو پورا کریں یا اور طبقے یا توحا یا ان درختوں کو اس فصل کو ان گھر کو جو وہاں عمارت کرے گی وہ باقی رکھیں مشالت کر کے تو اسی سرب میں پھکانت الارض پھر تو وہ اجراء پذیر زمین جو لسا بھی ہے لساویہ زمین کے مالک کو ہوگا والمعمول اور اس کے پر جو کام کیا فصل بویا درخت لگایا عمارت کھڑی کی تو وہ معمول جو جو کام کیا عامل اس عمل کرنے والے کے پاس ہوگا اس کاشکار کا ہوگا اس درخت لگانے والے کو اس مکان کو بنانے والے کو ہوگا جو کام اس نے کیا تو عمارت اس کا ہوگا زمین مالک کا ہوگا تو نجر کیا ہوا زمارت اس کا درخت ایک فصل ایک زمین کے شور کا تو نجدن ان, ان دونوں میں حتحث بدشرکات و بے تو نجر ان, ان دونوں کے درمیان شراکت کا عمل جو ہے ثابت ہو جائے گا پھر ملک کے نوازن ایک ہی ملکیت میں ایسے صورت میں وہ دونوں جو ہے درختوں کو رکھیں گے آپ ان کی مرضی ہے ایک ساتھ رکھ کے دونوں اس کو چلاتے رہیں یا اسی جس نے اس میں باغا لگایا اس کو اجارے پر دے دیں اس کے اپنے درختوں کو بھی اسے جو فصل لائیں اس کے ماجن مقدار خود لے لیں یا جو ہے اس کو پھر ڈیوائڈ کے بیچ میں سے دو حصہ کریں تو ایک حصہ درختوں کے ساتھ زمین کا مالک رکھیں چونکہ پہلے وہ زمین غیرآباد تھا اس نے آباد کیا تو ایک حصہ درختوں کے ساتھ زمین کا مالک رکھیں دوسرا حصہ جس نے آباد کیا اس کو دے دیں کئی عمارتیں اگر خاص کر دو فلیٹ تو اس کے اس کے زمین پہ تو ایک فلیٹ جو ہے زمین کے مالک کے لیے دوسرا فلیٹ جو ہے جس نے وہاں فلیٹ بنایا ہاں جی عمارت کر کے اس کے لیے اس طرح جو ہے تقسیم کریں گے تو یہ اس کا طریقہ ہے تو آج کے دس یہیں پر اتفاق کرتے ہیں آگے ان شاء